پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ول ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی ول ادبک اور رات کی جب وہ ڈھل جائے سب ازفق اور صبح کی جب وہ روشن ہو انہ دلکب بلا شبہ و جہنم بڑی ہولناک چیزوں میں ایک ہے ہولناک چیزوں میں سے ایک ہے نذیر اور نیل بشر بشر کے لیے ڈراوا ہے لمن شاء منكم ان يتقدم ان اس کے لیے ڈراوا جو تم میں سے آگے نیکی کی طرف بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے کلفسی میں کیسے ہر نفس نے جو کیا اس کے بدلے وہ گروی ہے المین دائے ہاتھ والوں کے سوا فی جنتی تینسلون وہ باغات بہشت میں ہوں گے باہم سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف کلہ یہ اہل مکہ کے خیالات کی نفی ہے یعنی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو مغلوب کر لیں گے ہرگز ایسا نہیں ہوگا قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے یعنی جانے لگے پھر یہ جواب قسم ہے الکبر کبرا کی جمع ہے تین نہایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ نے جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے جس میں اس کی بڑائی میں کوئی شک نہیں رہتا پھر یعنی جہنم ڈرانے والی ہے یا اس نظیر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا قرآن ہے کیونکہ قرآن بھی اپنے بیان کردہ وعد و وعید کے اعتبار سے انسانوں کے لیے نذیر مطلب ڈرانے والا ہے پھر یعنی ایمان و اعتعت میں آگے بڑھنا چاہیے یا اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے یعنی ایمان و اعتعت میں آگے بڑھنا چاہے یا اس سے پیچھے ہٹنا چاہے مطلب ہے کہ انظار ہر ایک کے لیے ہے جو ایمان لائے یا کفر کرے پھر رہن گروی رکھنے کو کہتے ہیں یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا اگر نیک ہوگا یا اسے ہلاک کر دے گا اگر برا ہوگا پھر یعنی وہ اپنے گناہوں کے اسیر نہیں ہوں گے بلکہ اپنے نیک امال کی وجہ سے آزاد ہوں گے پھر فی جنت اصحاب المین سے حال ہے پہلے جنت بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فی سر ان سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا قلول المسلین وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے ولمن قون المسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم باطل میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور ہم روز جزا کی تقزیب کرتے تھے حتى أتانا اليقين حتى كهما موتنا آلية فما تنفعهم شفاعة الشافعين پھر سفارش يوم کی سفارش انهي النفع نديغي فما لهم عن التذكرة معرضين پھر انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ مو موڑتے ہیں <مُسْتَنفِرَة> جیسے وہ بد کے ہوئے گدھے ہوں فرتمی <قَسْوَرَة> جو شیر سے بھاگے ہوں بینیوری دکل منہم ان یؤتی صحفا منشرا بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں کلا بل لا یخافون الآخرة ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے کل انہو تذکرہ ہرگز نہیں یقینا یہ قرآن ایک نصیحت ہے ذکر تو جو کوئی چاہے اسے یاد کرے و مل و اہل المََ فرح اور وہ کفار اسے یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے وہی تقوی کے لائق اور مغفرت کے لائق ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف نماز حقوق اللہ نماز حقوق اللہ میں سے اور مساکین کو کھلانا حقوق العباد میں سے ہے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے نہ بندوں کے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے نہ بندوں کے پھر یعنی کج بحثی اور گمراہی کی حمایت میں سرگرمی سے حصہ لیتے تھے پھر یقین کے معنی موت کے ہیں جیسے دوسرے مقام پر ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ سورہ ہجر آیت نمبر 99 آیت نمبر ننانوے اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے پھر یعنی جو صفات مذکورہ کا حامل ہوگا اسے کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی اس لیے کہ وہ کفر کی وجہ سے محل شفاعت ہی نہیں ہوگا شفاعت تو صرف ان کے لیے مفید ہوگی جو ایمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہوں گے اللہ کی طرف سے شفات کی اجازت بھی انہیں کے لیے اللہ کی طرف سے شفات کی اجازت بھی انہیں کے لیے ملے گی نہ کہ ہر ایک کے لیے پھر یعنی یہ حق سے نفرت اور اعراض کرنے میں ایسے ہیں جیسے وحشی خوف زدہ گدھے جیسے وحشی خوف زدہ گدھے شعر سے بھاگتے ہیں جب وہ ان کا شکار کرنا چاہے قص قصورہ بیمانہ شیر بعض نے اس کے معنی تیر انداز بھی کیے ہیں پھر یعنی ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک ایک کتاب مفتوح نازل ہو جس میں لکھا ہوا ہو یا جس میں لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بعض نے اس کے مفہوم بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ بغیر عمل کے یہ عذاب سے برات چاہتے ہیں یعنی ہر ایک کو پروانے نجات مل جائے بوالے تفسیر ابن کثیر پھر یعنی ان کے فساد کی وجہ ان کا آخرت پر عدم ایمان اور اس کی تکذیب ہے جس نے انہیں بے خوف کر دیا ہے پھر لیکن اس کے لیے جو اس قرآن کے مواعظ و نصائح سے عبرت حاصل کرنا چاہے لیکن اس کے لیے جو اس قرآن کے مواعض و نصائح سے عبرت حاصل کرنا چاہے پھر یعنی اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت اسے ہی حاصل ہوگی جسے اللہ چاہے گا وما ان رب الْعَالَمِينَ ر تکویر آیت نمبر 29 اور تم بغیر پروردگار کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے پھر یعنی وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے کے اختیارات رکھتا ہے اس لیے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے تاکہ انسان اس کی مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پائے پھر لا اقسمو میں لا زائدہ ہے جو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جیسے سر اراف آیت نمبر بارہ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا اور سر حدیت آیت نمبر انتیس تاکہ اہل کتاب جان لیں اور دیگر بہت سے مقامات میں ہے بعض کہتے ہیں کہ قسم سے پہلے کفار کے کلام کا رد ہے وہ کہتے تھے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں لا کے ذریعے سے کہا گیا جس طرح تم کہتے ہو معاملہ اس طرح نہیں ہے میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی قسم کھانے سے مقصد اس کی اہمیت و عظمت کو واضح کرنا ہے سمین کرام یہاں تک تمام ہوتی ہے صورت المدثر اور آغاز ہوتا ہے صورت القیامہ کا تو سورت القیامہ ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں چالیس اور رکو ہیں دو تو شروع کرتے ہیں اسم الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے لا اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گھر کی ایحسب الانسان اللن نجمع عظامہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے بلا علی ان بنانه کیوں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پور پور ٹھیک کرنے پر قادر ہیں بل يريد الانسان ليفجر امامه بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ اپنے آگے آئندہ بھی فسق و فجور کے کام کرے یس ایلو یوں وہ پوچھتا ہے یوم قیامت کب ہے فإذا برق البصر. چنانچہ جب آخیں خیرہ ہو جائیں گی وہ خیلقم اور چاند گہنا جائے گا وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے یقول انسان اس دن کہے گا جائے فرار کہاں ہے کل ہرگز نہیں وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں ابی نل قور اس دن تیرے رب کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا بما قدم اخر اس دن انسان کو اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا بل الانسان على نفسه بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خوب شاہد ہے۔ ولو القى معاذيره اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی معذرتیں پیش کرے لا تحرك به لسانك لتعجل به انا بھی آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں انقر اِنَّ اِنَّ یقیناً اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ سے اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے فی و عقر این پھر جب ہم اسے پڑھوا چکے تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی بھلائی پر بھی کرتا ہے کہ زیادہ کیوں نہیں کی اور برائیوں پر بھی کہ اس سے بعض کیوں نہیں آتا دنیا میں بھی جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں ہم آخرت میں تو سب ہی کے نفس ملامت کریں گے پھر یہ جواب قسم ہے انسان سے مراد یہاں کافر اور ملحد انسان ہے جو قیامت کو نہیں مانتا اس کا اس کا گمان غلط ہے اللہ تعالیٰ یقیناً انسانوں کے اجزاء کو جمع فرمائے گا یہاں ہڈیوں کا بطور خاص ذکر ہے اس لیے کہ ہڈیاں ہی پیدائش کا اصل ڈھانچہ اور قالب ہیں پھر بنان بنا عن ہاتھوں اور پیروں کے ان اطراف کناروں کو کہتے ہیں جو جوڑوں ناخن لطیف رگوں اور باریک ہڈیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جب یہ باریک اور لطیف چیزیں ہم بالکل صحیح صحیح جوڑ دیں گے تو بڑے بڑے حصوں کو جوڑ دینا ہمارے لیے کیا مشکل ہوگا پھر یعنی اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کون سی قیامت آنی ہے پھر یہ سوال اس لیے نہیں کرتا کہ گناہوں سے تائب ہو جائے بلکہ قیامت کو ناممکن الوقوع سمجھتے ہوئے پوچھتا ہے اس لیے فس کو فجور سے باز نہیں آتا تاہم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے کا وقت بیان فرما رہا ہے پھر دہشت اور حیرانی سے برقع تحیرہ و دہش جیسے موت کے وقت عام طور پر ہوتا ہے جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو اس وقت بھی وہ بے نور ہو جاتا ہے لیکن یہ خصف قمر جو علامت قیامت میں سے ہے جب ہوگا تو اس کے بعد اس میں روشنی نہیں آئے گی پھر یعنی بے نوری میں مطلب ہے کہ چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی پھر یعنی جب یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے جب و... جب یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تو پھر اللہ سے یا جہنم کے عذاب سے راہ فرار ڈھونڈنے کا لیکن اس وقت راہ فرار کہاں ہوگی پھر وزر پہاڑ یا قلعے کو کہتے ہیں جہاں انسان پناہ حاصل کر لے وہاں ایسی کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی پھر جہاں وہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ کی اس عدالت سے چھپ جائے پھر یعنی اس کو اس کے تمام اعمال سے آگاہ کیا جائے گا قدیم ہو یا جدید اول ہو یا آخر چھوٹا ہو یا بڑا دوں میں سر کہف آیت نمبر انچاس سب کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائے گا سب کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائے گا پھر یعنی اس کے اپنے ہاتھ پاؤں زبان اور دیگر اعضا گواہی دیں گے یا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے ایوب خود جانتا ہے پھر یعنی لڑے جھگڑے ایک سے ایک تعویل کرے لیکن ایسا لیکن ایسا کرنا نہ اس کے لیے مفید ہے اور نہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتا ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہیں لے کر آتے جب وہیں لے کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اجلت سے پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے اللہ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرما دیا حوالۂ صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو انتیس یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے سرتا آیت نمبر ایک سو چودہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جو وہی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے چنانچہ اس حکم کے بعد آپ خاموشی سے سنتے پھر یعنی آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قرآت کو جاری کر دینا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یادداشت سے نہ نکلے اور آپ کے ذہن سے مہو نہ ہو پھر یعنی فرشت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جب ہم اس کی قیرات آپ پر پوری کر لیں پھر یعنی اس کے شرائع و احکام لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور ان کا اتباع بھی کریں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یقیناً اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ ہرگز نہیں بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو وَتَذَغُونَ الْآخِرَةِ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اُجُوهُن يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ اس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے الَا رَبِّهَا نَاظِرَةِ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے او اور اس دن کئی چہرے اداس ہوں گے فیقی روح وہ سمجھیں گے کہ اس سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا سمجھیں گے کہ ان سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا ہرگز نہیں جب جان ہنسلی تک آ پہنچے گی وکیل مر اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا وظن الفراق اور وہ سمجھے گا کہ یہ وقت فراق ہے اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی رب بھی کہ اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا فلا صدق ولا صلی نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی ولیکن کذب وتولا بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور مو موڑا ثم ذہب الى اہلہی یتمطا اپنے اہل و عیال کے پاس اکڑتا ہوا گیا او فاولا تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے تم او پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے نو این اترو کہ سو دے کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار بلا حساب کتاب چھوڑ دیا جائے گا اَلَم يَكُنُ مِّن مَّنِ کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا تھا ثُمَّ كَانَ فَخَلَقَ پھر وہ لو تھڑا بنا پھر اللہ نے پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سنواری پھر اس سے مذکر اور معنس کا جوڑا بنایا <تصفيق> کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو یا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اس کے مشکل مقامات کی تشریح اور حلال و حرام کی توضیح یہ بھی ہمارے ذمے ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مجملات کی جو تفصیل مبہمات کی توضیح اور اس کے عمومات کی جو تخصیص بیان فرمائی ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی الہام اور سمجھائی ہوئی باتیں ہیں اس لیے انہیں بھی قرآن کی طرح ماننا ضروری ہے پھر یعنی یوم قیامت کی تقزیب میں انزل اللہ کی مخالفت اور حق سے اعراض اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور اخرت تمہیں بالکل فراموش ہے پھر یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن مسرور اور منور ہوں گے مزید دیدار الہی سے بھی لطف اندوز ہوں گے جیسا کہ صحیح حادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے پھر یہ کافروں کے چہرے ہوں گے باثراتن متغیر زرد غم و حزن سے سیاہ اور بے رونق پھر اور وہ یہی کہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا پھر یعنی یہ ممکن نہیں کہ کافر قیامت پر ایمان لے آئیں پھر التراقی ترقوہ کی جمع ہے یہ گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی ہے یعنی جب موت کا آہنی پنجہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا پھر یعنی حاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کے ذریعے سے تمہیں موت کے پنجے سے چھڑا لے بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اس کی روح کون لے کر چڑھے ملائکہ رحمت یا ملائکہ عذاب اس صورت میں یہ قول فرشتوں کا ہے پھر یعنی وہ شخص یقین کر لے گا جس کی روح ہنسلی تک پہنچ گئی ہے کہ اب مال اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا مرحلہ آ گیا ہے پھر اس سے یا تو موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے یا پی در درپے تکلیفیں جمہور مفسرین نے دوسرے معنی کیے ہیں بھاوان فتح القدیر پھر یعنی اس انسان نے رسول اور قرآن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی یعنی اللہ کی عبادت نہیں کی پھر یعنی رسول کو جھٹلایا اور ایمان و اطاط سے روح گردانی کی پھر یہ اترانا اور اکڑتا ہوا اتراتا اور اکڑتا ہوا پھر یہ قلم وعید ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل ہے اولاک اللہ میں تکراہ مطلب اللہ تجھے ایسی چیز سے دوچار کرے جسے تو ناپسند کرتا ہے پھر یعنی اس کو کسی چیز کا حکم دیا جائے گا نہ کسی چیز سے منع کیا جائے گا نہ اس کا محاسبہ ہوگا نہ معاقبہ یا یعنی اس کو قبر میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا وہاں سے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا پھر پھنسا یعنی اسے ٹھیک ٹھیک کیا اور اس کی تکمیل کی اور اس میں روح پھونکی پھر یعنی جو اللہ انسان کو اس طرف یا اس طرح یعنی جو اللہ انسان کو اس طرح مختلف اطوار سے گزار کر پیدا فرماتا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے یعنی وہ یقیناً اس پر قادر ہے اس صورت کے آخر میں <سلام> کے جواب میں سب کا کہنا صحیح حدیث سے ثابت ہے دیکھیے صحیح سنن ابی عبید البانی چوتھی جلد سفر نمبر اٹھتیس حدیث نمبر آٹھ سو چوراسی و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد وصحب اجمعین